الحمد لله الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على سيد الرسل والسلام السلام على سيد الرسل وقاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الصدق والصفاة والوفاة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبك يا سامري ق بَشْقُرتُ بِمَالَمن ي بُسْتُرُوبِي فقَ بَدُ تُ قَُضَ تَمِّن ثَار الرسُول فَن بَضُ تُهاَا وَقذَالكَ الصمْمَلَلي نَفْسِيقالَالَ فَعَابُ فَإَِّلَقَ فِي حيا لا ماس سد لو لان لازی الله نلا ملا علی ہو یا نال الذین آمنوا منو سلو وسلم سوق شوق نال بابا دیو ن سلا سلا مو یا سیدی رسول اللہ السلام السلات سلام علیک سبین السلات سلام علیک سید یا رحمت اللہ علمین والا علیکہ سید ہم سنا دروتے ختم لمبیا لہو تیا تو سنا تو قاد متلک جل ج لو امن و لو ازم برہا لوگ وار اندر دو فریاد و یہ جا ہے ہکتالا جلا مجھ دو کریم سونا بندہ دل دماغ زبانو نگاہ ذہن و ہر طرح دی خلطی خطا تو محفوظ و مامون فرماوے صدقہ مدینے دے تاجدار محبوب خدا اشرف امبیا باعتائے الہی مالک ہر دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امبری نہ لین پاٹ دے تقدس صدقہ کل میں حق بولتی تو فیق نصیب فرمائے دوستو اج دکھ جماعت ال مبارک شریف جو کہ تھی اور میری پہلی ملاقات ہے میں جنابر کے سامنے مشکات شریف کی ایک حدیث پاک اس کی تلاوت کر گا اس کی تشریح کے اندر وضاحت کے اندر میں قرآن مجید فرقان حمید پیش کراگا ان شاء اللہ جناب بری ہو سکتا ہے تھوڑا جہ جی تشویش دا شکار ہو کہ گل ہے وہ لکی چھپی جی رہ گئی ہے کوئی گل کھلی نہیں یہ موضوع کی بیان کرنا وہ میں انہیں تلاوت کرنا جناب ان شاء اللہ پتہ لگ جائے گا تو سا پوری توجہ پورا دھیان میری گل لے پاس رکھو میں بھی پوری کوشش گا۔ کی اجرہ مختصر جہا وقت ہے اس مختصر وقت در جناب بولوں قرآن مجید کی دی روشنی کے اندر جو کتاب ہدایت ہے واقعاتی کتاب ہدایت ہے اور ہر زمانے کے اندر کتاب ہدایت ہر زمانے انہیں تو مشاہدہ کرو گے محسوس کرو گے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے ہر زمانے کی رہنمائی نا کہ رسول پاک سرکار دے زمانے دے نو تے قرآن مجید جڑے اس زمانے دے لوگ نے قرآن مجید دی لوڑ نہیں واسطے جدید علوم نے میں پہ پیاخنا زمانہ لاکھ جدید ہو جائے جے اگر جے اگر انسان کو زندگی گزارنے دی گل کریے نا تو کسے بھی پاسوں انسان نال بانگو زندگی گزارن کا بل ڈنگ نہیں لبنا لبنا ہے مولا درآن تو لبنا ہے اللہ دے نبی دے فرمان تو لبنا ہے ایک بات ابتدا اندر قبل استق میں حدیث پاک دی تلاوت کرا چھوٹی جی بات سماعت فرماؤ قرآن مجید ہے اے اللہ کا کلام سائز اعتبار کے بہت وی کتاب نہیں سائز یہ اعتبار کے بہت وی کتاب نہیں پر عجیب کلام ہے عجیب کلام ہے اللہ کی قسم ہے خطیبانہ لفظ نہیں بول رہا عجیب کلام ہے کیام تک دا کوئی راز انج کا نہیں کوئی فتنہ انجدا نہیں جنہوں قرآن مجید نے نہ کھولیا ہوتا قرآن مجید کے اندر موجود ہے مگر والا <سؤال> ہوس آکو بھی یہ گل پوری طرح اگر سمجھے نہیں پھر ایک مثال دینا جن امید ہے کچھ نہ کچھ نیڑے ہو جائے گی ادھر جناب نے میمری کارڈ ہیں میمری کارڈ میرے لفظ سمجھ رہا ہو جنابیں تو سر موبائل ہی ویسے کدے دیکھے نہیں کیونکہ ہر وقت جیب کے اندر موبائل دے بجائے پرانے مجید پایا ہوتا ہے نا جو ہی کوئی اور چھیتی جیب چکیا ادی رات ہے پونی رات ہے دن ہے تو شام ہے ہو تلاوت شروع کر دیے علاقے دندر ایسا ہی رواج ہوگا میمری کارڈ مثال کے تور سے بتی جی بی ہوا پر یہ دسو جنہ سیا بھرا ہوا پکڑو شر آیا نے کارڈ ہے بتی جی بی تو تنہوں پتا ہے اس کے اندر کنیاں شو سک آ سک مگر جناب سمجھ در شر نہیں آ محسوس مشاہدہ نہیں ہاں قار ہے اتبتی لکھیا ہویا ہے او بھی پیادستہ ہے جی بھی لکھیا ہے چند ایک حرف انگلیش دے لکھے ہوئے او تے نظر پہ ان دن پر جو کچھ وچ ہے تو سا آخ دیو اس قار دے اندر ایک ہزار تقریر بھری ہوئی ہے حالانکہ جڑا کار پکڑتا ہے کتاب چھوٹی جی پوری کائنات دے راز کھوٹا جہا کارڈ پتلا جہا کارڈ ایک ہزار تقریر کتنا وسیع جہان کارڈ ہے کت ہے سانو نظر جڑا پتی لکھا پیا وہ ہے گے چلے انسان آ بہت کچھ ہے پر اس کارڈ موبائل اندر پا اندر پاوے گا ہر شہ جائے گی سونے کارڈ دنیا نال بھریا ہوئے بھرا ہوا موبائل پانا پہندہ ہے پوران پوری کائنات دے کے نال بھریا ہوا ہے پر قرآن مجید کو سمجھن واسطے علی مشکل کشات ابو حنیفہ دا دماغ چاہیے ہوتا ہے میری گل جنابر سمجھ آئی ہے یہ نہیں ہوں اس میں مزید تفصیل والے پاسے لے کے نہیں جانا چاہتا مگر نہ گل بہت پھیل سکتی تو میری کیتی ہوئی تیری ویسے سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آئی اگر ہوں میں اپنی گل اگے چلاوا تو سب پچھلی گل دی وجہ کوئی تشویش دا شکار سے نہیں ہوئی چلے اگے ذرا زوکھنا بولو سبحان اللہ ہوں سنو پہلا میں نبی دا فرمان پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ اور عجیب بات ہے ان کی شرح میں قرآن مزید چو کرا تو بولو سبحان سنگی ادھر ویکو میرے سامنے مشکل المسکابی حدیث پاکی کتاب حدیث پاکی کتاب مشکل المسکابی کتاب الرقاق میرے مدینے کے تاجدار اپنی رہنمائی فرمائی ہے امت بدبخت بن گئی ہے اپنے نبی دیا گلان کنڈ کر دیتی ہے فلموں جو کہ گئے نے ڈرامیاں جو کہ گئے گئے تاک کر کے تیرا میرا بھی ڈرامہ بن گیا ہے تیرا میرا بھی ڈرامہ بن گیا ہے دنیا دے اندر تماشا بن کے رہ گئے خیر گلا اگے جا کے کرنا وا نامدار نام دارنی تاجدار دا صاحب مشک نے ذکر فرمایا ہے باب کیڑا بنیا ہے انمان کیڑا بنایا ہے فرمایا باب تغل جورن بابن تغل جورن ناسے لوگاں دے بدل جان دیاں گلاں لوکاں دے دل بدل جاون گے انہاں دے دماغ بدل جاون گے انہاں دیاں سوچاں بدل جاون گی ہاں سجنا ادھر ویکھ حدیث مبارکہ ان ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لتاب سونا نبل کم شن شا حجرا یار سلی دا ونسارا کال فمن ذرا زخل بولو ن سبحان اللہ قیامت متک دیا خبر جانن والا نبی بیان فرما وسلم آپ نے اپنی خیبردے اٹھا کے وی اکھ لال فرمایا وقت آئے گا زمانہ آئے گا لتتا بھی آن لا سونا نہ من کبلا تو نالوں نے تو قوم دے تسان پچھے ٹور پہ ہونا کردار اپنا لینا ہے ہونا کردار جی میں نے بھی اوے کرنا ہے جی انہاں نے کیتا بس ایسا نو یاد رکھنا ہے نو یاد رکھنا ہے مفہومی ترجمہ پیش کر رہا ہاں جی ان نے کیتا, تو میں کرو گے ایویں گھٹ کا بھی فرق نہیں رہا جی نے کیتا, انہاں ہی تو کرنا ہے پھر جو انہاں نال بنیا وہ ہی تو نال بنے گا جو نال بنیا وہ ہی تو نال بنے گا. میرے تے پھر توجہ فرمانا میں ایک بار دوبارہ پھر دہرا لوا پچھلیاں قوم جڑے کرتوت کیتے تو سی وہی کرنے نے جو ہونا نامدار نے فرمایا ہارا نے ارد کی گلاما نے ارد کی لا پچھلیا قوم تو مراد کون ہے کیا یہود و سارا نے فرمایا وہی یہ و سارا نے اوہی اہو نے سارا نے جو انہوں نے کیتا ہے تو بھی میں کرو گے جو انہوں بنیا وہی نال بن جاوے گا یہ ہر میں سامنے فرمانے رسول پڑے پڑیا ہے یہ میں وضاحت مولا کے قرآن چو پیش کرنا وجہ دوکھ نل سبحان اللہ اوہ دونوں سجلو مولا کا قرآن کیج کھولتا ہے اللہ رب دا پاک نبی نے ہے جو نے دیتا ہوئی کم تسا کرو گے تو پتا ہے مولا تالا پورا مجید سورت تاہا دی اندر آیت نمبر پچانوے پیچھوں مضمون پہ چل ہے پیچھوں مضمون چل رہا ہے جدو موسا کلیم اللہ تو تسلیم آپ نے دریا پار کیتا دریا پار فرمایا دریا پار فرما کے پچھے فراؤن آیا قصہ سنانا نہیں ڈب گیا خرک ہو گیا ہویا کیا موسا کلی ملا زلا سلیم دریا پار اگے کلا کے اندر پہنچے نے آپ دی قوم نی ارد کی لج پالا ساڈا جی کر لائے اللہ ساڈے واسطے کوئی زندگی گزارن دے قانون اتارے زندگی گزار کوئی قانون اتارے زندگی گزارن دے کوئی طریقہ کار اتارے آپ نے فرمایا میں کوہے دور دے چلنا وا کو دور سے چلنا وا رب نال گلا بات کراگا واسطے کوئی دستور کوئی نظام کوئی قانون دی کتاب لے کے ہوا گا آپ سرکار گئے پی پچھو کیا اے جڑا سامری تھی اے جڑا منافق سی یہ منافق سی میں جی لفظ بار بار بولوں گا کسی مقصد کے تحت بولا گا کسی مقصد کے تحت بولا گا ان نتیجہ کیا آ کے نکلنا ہے آ جڑا سامری سی منافق سی ان اتو اتو کلمہ پڑیا جی پر یہ دل میں ایمان نہیں سیوترا دلان نہیں سیوتریا موسا کلیم دل چران اندر دل کے دی اندر دین نہیں سیوترا دل دردر موسا کلیم کا فرمان نہیں سیوتریا منافق بن من کے نہ رہتا سی انہیں کی گیتا ہے؟ انہ کیا؟ موسیٰ کلیم پتہ نہیں کدھر ٹر گیا ہے موسیٰ کلیم پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے آؤ میرے بلے آپ کرنے جڑا فراؤنیا کا سونا لے کے تس آؤنیا کا سونا تس لے کے آو میرے کو لے کے آؤ اندے کو لیا گیا ہے انہیں ایک بچھا بنایا مچھا بنا آ کے بچا بنا آ کے انہیں مٹی اندر پائی ہے بچھا بان بہ کرنی شروع کر دیتی ہے بچے نے بان باں کرنی شروع کی کرتا ہے دا خدا جرا نظر بھی نہیں آشتہ بھی, بھی نہیں وہ ادھر پھر ادھر ٹریا پھر ویکو خدا تا بان بہ کی جا رہا ہے جرا بان بہ کی جا رہا ہے وہ سجنا ہے دروے ادھر درویش جس وقت قوم نے ویکھیا قوم نے بچے کو بولتا ویخیا کہ بچے سے کدے ادھر ویخویا ہوئے سونا ہودر ویتل ہوتے بولیاں تے نہیں نکل دیا وہ بولتا تھی نہیں اے بے جان چاہیے نے پر جدو بنیا بچا بنیابے والا ان کے منہ کے اندر مٹی رکھی گئی ہے مٹی کا دی سی ہوں میںچھا بولیا ساری قوم ساری قوم سامنے جک گئی سجدے کر لگ پیے موسا کلیم جدو واپس آئے ن میں تفصیل واقعہ نہیں سنا چاہتا تمہوں مطلب کی گل سمجھا چاہتا وا جدو موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام والتسلیم واپس آئے نے آپ نے بیکھے آئے قوم وچھے دی پوجا کر رہی ہے بڑے غضب دندر آ گئے پہلے تھے جنابے والا اپنے بھائی دنال غصہ کیتا ہے کہ میں تو انہوں قوم دندر چھڑ گیا تھا انہوں نے ذرا سمالے آجے تو سا انہوں نے کی تا ہے انہوں نے دہاں نہیں کیتا پوری قوم وچے دی پوجا کر لگ پی ہے مشرق بن گئی ہے لوگایا کرمایا یہ بچا ہے با باہ کی جا رہا ہے سونے دا بنیا ہویا پر باہ کی جا رہا ہے بولی جا رہا ہے وجہ کیا ہے ارد کی لجبالا اِس سامری دا سارا کرتو تے اِس سامری دا سارا کرتو تے سونے میں دروے خرم جو اِس سامری دا سارا کرتو تے آپ نے سامری دا سارا کرتو تے آپ نے سامری دا مجید اَالَفَ مَا خَتْبُكَ يَا سَامِرِش آپ نے فرمایا اُو سامری دا ایکی کی تائی ایکی کرتو تب خوایا ہی پوری قوم ندین تو ہٹا کے بچے علے پاس ہلا چھڑے آئی یہ بچہ اچھا ہے سونے دا بان باں, باں جا ہویا کی ہے ہوا کی کرتوت مجیت لی نفسی ارج کر دج پالا میں جدو دریا پار ہویا۔ چن اندر اپارو ایسا میں ویکھے ائے اللہ تعالی اللہ تعالی دا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اپ جڑی گھوڑی تے سوار سن آپ جڑی گھوڑی تے سوار سن آپ جڑی گھوڑی تے سوار سن او جڑی پنذر تھان تے بھی قدم رکھدی ہے پنذر تھان زریتری زمین ہوندی ہے اوتھے قدم رکھدی ہے ہے جنت دی سی ہے جنت دی سی او جدو پنذر زمین تے اوندا قدم لگدا ہے تلو سبزا اگڑ ہے تھو ز شتاب ہو جاتی میں گھوڑی دے پیر دی مٹی اٹھا لئی سی. فانا جنابے والا اس مٹی نا بچا بنایا سی سونے کا یہ منہ کے اندر پایا ہے اس مٹی دے اندر تاثیر سی جنت دی گھوڑی ہے جنت دی گھوڑی نہ پیر جیس مٹی نال لگ گیا اس مٹی کے اندر تسیر آ گئی تھی میں نتیجہ انہیں پیش کرنا وا اس مٹی کے اندر ایسا تسیر آ گئی تھی کہ جیڑی مردہ شہال بھی لگتی ہے اندر بھی زندگی آ جان دیئے. تو لگنا ہے. میرے نبی نے پتھروں کلمہ پڑھایا سی میں نتیجہ پیش کر رہا ہوں ایک بار گل پوری کر لوا اور جس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ سلادو تسلیم آپ نے ویخیا اس پیمان نے میرے کیتی کی تیئے. میری مولا دہران سناوا اللہ دے قرآن کے دے غور کریا جے اللہ تعالیٰ نبی ناراض ہو کے آپ نے بد آ کیا دیتی ہے آپ نے فرمایا پالا فرمایا فضب چاہ لا کے جی میں بندہ آخ دا چا مڑے جو گا آپ نے قزب دے ان کے فرمایا فضب فین کافی حیات انتقول اللہ میں ساس آپ نے فرمایا جا میں نبی ہو کے تنو پوری آخدا گا پوری زندگی آخدا رہے گا. آخ گا خبردار مجھے ہاتھ لایا جے خبردار میرے ہاتھ لایا جے میں ہنے نتیجہ پیش کرنا ہے خبردار مینو ہاتھ لایا جے تا لا جا تین لائے گا بیمار ہو جائے گا بخار ہو جانا ہے کوئی ہاتھ لائے گا تیمار ہو جائے گا اور اگلا بھی بیمار ہو جائے گا فضہ جی بی حیات ار تاس میں بھی تینو بدو آپ دینا کہ پوری زندگی آخدا روے گا خبردار مینوں ہاتھ نہ لایا جے خبردار مینوں ہاتھ نہ لایا جی خبردار مینوں ہاتھ نہ لایا جی میں بیمار ہو جاواں گا اور جڑا مینوں ہاتھ لائے گا او بھی بیمار ہو جاوے گا اے مولا تعالی جل مجدہ الکریم دا قران میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑیاں جڑے کم پچھلیاں قوماں نے کیتے گل وہی کم تساں کرنے نے جڑے کم پچھلیاں قوماں نے کیتے گل وہی کم تساں کرنے نے جڑیاں میں ترانے مجید فرقان نے حمید ہوں جہے نقطے نکلتے ہیں جیڑی گلان سمجھ آیا نے وہ سمجھانا مدرال بولو نا سبحان اللہ جنا توجہ ہے نا خلال سبحان اللہ میں ایک کی دے دی گل کرنا وا اور ایک موجودہ حالات دی گل کرنا وا دو گلیں اندر سمجھیاں نے پرانے دی آیت شریف پڑھی حدیث باغ پڑھی ہے ان دو ایک دو نقتے پیش کرنا وا تے گل سمجھانا وا درداخلن بولو نا سبحان اللہ یہ درویخ نہ سجنا اپنے کو گل نہیں کر رہا مولا قرآن پڑیا ہے اللہ فرمایا سجنا یہ درویخ اے سونا تو لویا ایک ہی شاید ہو گئی وہ سجنا ہے درویخ وہ بھی بےجان تھی بے جان وہ بھی بے جان تھی یہ بھی بے جان پر اندر اندر جان کی پیدا ہو گئی ہے انہیں بولنا شروع کی چڑیا ہے وہ اس واسطے بولیا کہ اون دے منہ اندر او مٹی آئی اے جڑی مٹی او جڑی مٹی جنت دی گھوڑی دے پیراں دے نال لگی ہوئی تھی او جنت دی گھوڑی ہوے او دے پیرا نال چڑی مٹی لگ جاے او مردیاں نو زندہ کر سکدی اے او مردیاں نو زندہ کر سکدی اے او بے جان نو بلا سکدی اے تے جس نبی دا وجود ہی جنت والا ہوئے العالمین <سؤال> لمین فرما سا اصول جگہ دے کے انسان بنایا اسے ہی جنابے والا دفن کر دیا جانا ہے مینہ خلکنا گم جہی جگہ مٹی ج کرس وجود بنا تے وفیحان کم جگہ والی واپس لٹا دیتی جان دیئے تے میرے نبی بئی تیو ممبر ہی رہو تم میری آرمایا یہ آ جڑا میرا گھر ہے جا روز رسول اللہ ہے فرمایا اے درمیان چڑی تھان ہے وہ دنیا کی نہیں وہ جنت کی ہے وہ جی میرا نبی دفن ہوا ہے وہ دنیا کی مٹی نہیں جنت کی ہے وہ جنت کی ہے انسان اتن ہوتا ہے جتوں کی مٹی وجود منا واسے رہی جاتی ہے پتا لگیا سارے نبی کا وجود جنت ہے درویف ہوے جنت کی گوڑی اندھے پیرا نال اگر مٹی لگ جاوے او مردیانو زندگی دے چھڑ دیئے او بے جان شینو بلا چھڑ دیئے وجلہ نبی خود جنت داوہ وہ جنت والا وجود رکھ داوے او ہاتھ لاکے پتھرانو کلمہ کیوں نہیں پڑا سکتا 28. ہی کو کوئی نہیں، او دے بڑا قرآن کریم کی قسم کر کے آنا وا یہ میرے سامنے رب پیا پیاو میں سیر رکھ کے گل کرنا وا اگر کوئی قرآن مجید سمجھا والا اللہ حدرت بریلوی ورگا ہوئے اگر پیر بہر ورگا ہو ہر شکار پکار کے گی ہر پد بد پدم جھوٹا ہے اگر سچا ہے تے سنی دا کی سچا ہے ایمان سچا ہے سچنا ادھر دو کل بولو نسمان اللہ اور سجنا ادھر ویخر تو میری گل نجھ سمجھا جائے جی گل میں سمجھا رہا تھا کر سونے ادھر ویخنا کسم خدا نہیں سجنا ادھر ویخنا کسم خدا دی کر گیا اللہ, اللہ رب العالمین نے جو فرمایا انسان توجہ نال گل نو سنو انسان اوتھی دفن ہوتا ہے اوتھے دفن ہوتا ہے جیتوں کی تے دے وجود نو بناਉਣ واسطے لئی جاندی ہے تے رب العالمین جل مجد والکریم دے پاک ربی نے فرمایا ماں میں نبی تھی و منبر رو روضہ ثم ریاض الجنہ فرمایا آجرہ میرا روضہ ہے ہے جیڑا میرا روضہ ہے ہے جیڑا جناب والا اے میرا منبر ہے اور او جناب والا آجرہ میرا گھر ہے ان دے درمیان جیڑی جگہ ہے او دنیا دی نہیں ہے بلکہ جنت دی بھی او دنیا دی نہیں بلکہ جنت, جنت دی ہے تے میرا نبی جس جگہ تے دفن ہویا اور دنیا دی مٹی نہ ہوئی بلکہ جنت دی مٹی ہوئی یہ تھے کہ کر جاوہاں میرے آقے نامدار نے فرمایا آنا با, آنا با ابو بکر با عمر خلقنا من طربتی واہدہ میں نوت ابو بکر تے عمر رب العالمین نے اکے مٹی ویچو بنایا ہے و سجنہ تے نبی دا وجود جنت دی مٹی نال بنیا ہے یہ ہو کی بے سکتا ہے و جدو نبی دا وجود جنت دی مٹی نال بنیا ہے و سے مٹی نال ابو بکر دا وجود بنیا اسے مٹی عمر فروک دا وجود بنے نبی دا وجود جنت دی مٹی نال بنے ہاں ابو بکر کا وجود بھی جنت دی مٹی نال بنے ہاں امرے فروخ کا وجود بھی جنت دی مٹی نال بنے ہاں وہ جن وجود جنت کی مٹی نہ ہونے جا سکتا ہے قسم خدا دی کر کے آنا وہ جرا ابو بکر لو امر لو تو اسی آخے گا وہ زمانے دا کبھی نہ ہو سکتا ہے انسان نہیں ہو سکتا وہ انسان ہوئے گا ان آخنا ہے وہ میرے نبی دے تو یار جیویں دنیا دے اندر نبی دے نال سن جنت دے اندر بھی نبی دے نال آنے گے ہر تکبیر نار سال نا را تحکی ہر صحابی یہ نبی ہر صحابی یہ نبی ہر صحابی یہ نبی جی کل میدان چاہ گئی ہے ایک تھوٹی چھوٹی چھوٹی جی گل کر کہ سبحان اللہ ہاں ایک مولا علی جنگ کی تی تھی مولا علی دڑائی کی وہ جدو مولا علی ہک تے سنتے امیر ماویہ جنتر جا سا ہے امیر ماویہ ربی بارگاہ کچ سکتا ہے میں آخیا مولا کا قرآن بیان کر دا ہے حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ اور بیاندر موسا کلیمات دون آپس لڑ رہے نے دومے جنتی کی میں بن گئے آخر ہے دونوں رب دے نبی نے دو رب دے نبی نے وہ جا نبی ہو گناہ نہیں کر سکتا میں لڑائی ہوئی ہے نبی دے صحابی نے صحابی کو گناہ ہو سکتا ہے پر رب العالمین نام چرین نہیں دا وہ جی نبوبت دا ہیا کر رہے ہیں ایاب کا بھی ہیا کر رہے ہیں یہ دروے قسم خدا کی گرخیا نا ہوبیب ہوکیم حکیم ہوتا ہے جن کو لائس ہوتا ہے وہ جن کو جناب والا لائس ہوتا ہے ایک وہ طبیب ہوتا ہے جن کو لائسینس نہیں ہوتا وہ سجنا نہیں اگر دباہ دے بندہ باوے بچ بھی جائے ان خلاف پرچا ہو ہے اگر لسینس ہوے باوے بندہ مر بھی جائے پرچا نہیں ہوتا کیوں اد سنس حکومت کی طرفوں حکومت آخری حکیم خلاف پرچا نہیں ہو سکتا وہ سجنا جنو صحابیت کا لائسنس میرے مدینے دے دیتا ہوئے ربارگاہوں رب دے خلاف ہی پرچا نہیں ہو سکتا رسال سال ناگی اینا بلونا سبحان اللہ دوستو اگلی گل ایت ایت گل اینو پھیلا وقت سارا اتنے پورا ہو جائے گا اگلی گل بڑی ضروری تے بڑی اہم کرن والی ہے ادھر ادوکھل بولو سبحان اللہ وہ ادھر ویخنا سجنا اڑا سامری تھی جڑا سامری سی منافق سی منافق, سی. منافق سی. دین تو ہٹایا انہیں قوم نچے کے پیچھے لا چڑیا انہیں قوم نچے کے پیچھے لایا قوم نچے کے پیچھے لایا قوم کھڑیا پی کے پیچھے لا چھیا حدرت موسا کلی آپ خزبایا بدعا کیا دیتی، فرمایا، التقول ساس، فرمایا، پوری زندگی روے گا، خبردار میرے ہاتھ نہ لایا جے اگر مینو ہاتھ لاؤ گے میں بیمار ہو گا اگر میرے ہاتھ لاؤ گے تو تسا بھی بیمار ہو جاؤ گے جی موسا کلیم نے بدوا دیتی سی آپ نے فرمایا لامساس لامساس لا مساس لا پوری زندگی دے گا خبردار میرے ہاتھ نہ لایا جی ان کیا بنیا جا یہ ہاتھ لانا بندہ بھی ہاتھ چھڑ چڑھے پھر بھی یہ بیمار ہو جاتا ہے اگلا بندہ بھی بیمار ہو جا مولا تالا نے یہ مجید دی آیت اتاری ہے یہ نہیں ہو سکتی کہ اندا کوئی مطلب نہ ہوئے. اندا کوئی مانا نہ ہو میرے واسطے کوئی سبق نہ ہوئے. اند اندر میرے تو واسطے کوئی عبرت نہ جہان نہ ہوئے. میرے نبی نے فرمایا پچھلیا کم پچھلیا قوما نے, نے جی منافک بنیا ہے اصا بھی میں منافق بنے ہوں ادھر ویک لا اتو تلما پڑیا ہے پر سارے دل دین ایمان نہ اتریا اصا آخیا اگر نبی لگ جا گے برباد ہو جا گے ہاں ویخو تصے زمانہ بڑا گے نکل گیا ہے جویں سامری نے آخر کریم پتہ نہیں کتر پھردہ ہے، اندہ خدا, آتے بھی نہیں آندہ، خدا آتے اگلا چہان وہ پچھلے لوگ پیچھا رہ گئے ہوں سان نکل واسطے کافرا پیچھے چلنا پہ جی بچرے پوجا کرا رہا اسی طریقے کام نے انگریز نو پوجنا شروع کر د ویلا رب کا قرآن چڈیا نبی کا فرمان چڑیا اگر نبی چلا گیس پہ جی اگر نبی چلا گے چلے آپ زمانے نال چلیا جا سکتا جنابانہ دنیا نالی چلیا جا سکتا اگریز بڑا اگے نکل گیا ہے انہیں بڑے جہاز بنا لے ان بڑے بب بنا لے وہ جی میں سامری آخر ہے موسا خدا نو چھوڑتے آ جڑا مچھا بنایا ہے دے پیچھے لگ جاؤ آج دی تاریم بھی دا نظام بھی کافرا والا وہ کافرا والا درویش وہ جی موسا کلیم اللہ علیہ تسلیم نے سامری نو بتوا د نے فرمایا آپ نے فرمایا جی اوے تو پوری زندگی یہی آخدا رہوے گا خبردار میں ہاتھ نہ لایا جے خبردار مینوں ہاتھ نہ لایا جے جی خبردار مینوں ہاتھ نہ لایا جے جی تو میں اپنے نبی دے دین نال کی کیتیاں نے اوے تو میں اپنے نبی دے دین نال تغاباضیاں کیتیاں نے قرآن تے پڑھیا اے اوے اترا ویکھ لے قبر قرآن دی تعلیم نو اپنانا گوارا نہیں کیتا اگر کوئی سادہ مردا نہیں پیا قرآن تے تے پڑھیا اے پر زندگیاں گزارے واسطے قرآن نہیں پڑیا ادھر کی کی دی دی کی ہوا کیا جی سامری بنیا ان سزا ملی لا ساس لام ساس لام ساس آخر رہا ہے پوری زندگی وغیرنا بیمار ہو جا گے ہاتھ نہ لایا جے وگر نہ کرونا ہو جائے گی ہاتھ نہ لایا جے وغیرہ جناب والا بڑیاں بیماریاں پھیل جان گیا میں کیا چلیا بے بھائی ہاتھ لاوے ضرور بیماریاں پھیل جانا نے ہوئے بابے فرید ورگا وہ ہتھ لاوے بیمار پہ کجا مردیا نے زندگی دے چھوڑ دے تک بار سال نا تحتی ناسیا تو جو ہے نا سجنا دراز اوکھلا بولو نا سبحان اللہ میں مولا کے قرآن کی گل کر رہا اللہ تعالی حل کریم کریم نے دروے قسم خدا کی کر کے آنا وا ماسک چڑھا لے خبردار ہاتھ نہ لا ہاتھ نہ لاؤ جو مرضی کر اگر نبی منافقہ کردار رہے گا کدے بیماریاں تو نہیں بچ سکتا اگر نبی دے دین دغابادیاں کرے گا تکدے جناب والا رابط عذاب عطاب تو نہیں بچ سکتا میرے آقے نامدار مطلی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہقی شعب العیمان شریف دی حدیث پاک فرمایا میری اندر میری اندر وجدو میری امت دیندر بے حیائی عام ہو جاوے گی وجدو میری امت دیندر برائی عام ہو جاوے گی وجدو میری امت دیندر فحاشی عام ہو جاوے گی اینا دیندر او بیماریاں آج وچ جیماریاں وڈیا او, او مسلمان اگر میں گل نہیں کرا تو ہونے گل کراگا کدے مسلمان وہ ہوں کہ اپنی بیبیاں سامنے غیر بندے کا نام لینا گوارا نہیں سی کرتا غیر بندے دا نام لینا گوارا نہیں سی کرفسوس مسلمانا سونے پہ چل رہا ہے ننگے ہو رہے تھی بھی بیٹھی ہے ماں بھی بیٹھی ہے بہن بھی بیٹھی ہے پا بھی بیٹھا ہے را بھی بیٹھا ہے وہ سجنا درویخ انج دیا غیرتیاں جدوں سڈے اندر آنگیاں لا لاج بیماریاں کیوں آ جان وہ جڑی قوم وہ جڑی قوم جمدی بچی دیاں لگتا ویخناں گوارا نہیں تھی کر دی وہ پاپ اپنی تھی دیاں جمدی دھی دیاں لگتا ویخناں گوارا نہیں تھی کر دا آج حال کیا بنے آئے اج بازو زمانے دا غیر چوڑا چمار ویخنا ہے آج لگتا جنابے والا گلی دا چوڑا چمار ویخنا ہے آج سیردے وال ہر زانی شرابی ویخنا ہے تھی مسلمان دی ہے تے ب گی بیٹھا ہوا ہے اپنی چھاتی پی وی اپنا اگر یہ گھر بیٹھیاں رہن گیا پھر یہ مس جس جا گیا میں آخیا چلیا یاد رکھ لگ گھر بیٹھیاں رہن گیا چلو مس جا گیا پر جدو جدو کالج یونیورسٹیاں نہیں سنو او وقت آیا, سی قدیو بقت آیا دی کہ جنابے والا چرخا کت کے گزارا کر لینا سن کپڑے سی کہتے لے دیا کے گزارا کر لینا سن مرچ روٹی کھا کے گزارا کر لینا سن پر قسم خدا کی کر کے گو دے چانوالا بابے فرید ویو دہان دی دی والا دی دی گو دہان والا علی مشکل خیبر تکبیر نالا سال نالا پا لا لیا اپنے وڈیا نو پشان ساڈا پیر باہو بولے جرا زخ بولو سبحان اللہ فرمایا نال کو سنگی او سنگی سنگ پل نو لا جا لائیے گاواں بچے او کدے ہنس نا چائ کدی اور تر کو chahiye a year سنا سزا کیا ملی ہے سزا ملی ہے آخر خبردار میرو ہاتھ نالیا جے اج اپنے نبی تیرنا منافت کی کلمہ نبی کا پڑھیا پھر شرابا بھی پیتی ہے کلما نبی کا پڑھیا ہے رشوت کلما نبی کا پڑھا ہے کلما نبی پڑھیا ہے ٹی وی بھی چلایا فلم چلائی نے ہائے افسوس ہائے افسوس وہ مسلمان آ وہ جدو اللہ کی طرفوں بیماری آدھو مسیت بد نہ ادو ن بند کر دیتے کر وہ ٹی وی بند کر دیتے کر وہ سجنہ دروے خودوں پرائیاں ختم کی دیا کر مسیطہ کیوں بند کرنا ہے مسیطہ بند نال بیماریاں مکنیاں نہیں بیماریاں زیادہ پھیل جانیاں نے وہ سجنہ آج دنیا آخ ہے اگر رال کے گے تے کرونا ہو جانی ہے اگر رال کے گے تے بیماریاں لگ جانیاں نہیں میں آنکھیں جھلیا ہاں مری بھی مننا ہاں وجودوں رل کے بیٹھ ہیں بیماریاں لگ جاندیاں نے جتوں بندے رل کے بیٹھ ہیں وہ بیماریاں پھیل جاندیاں نے پر جدوں پین والے بندے منافق ہو بین والے بندے کبھی ہو جدوانے کافر کا قانون چلا واستے ظلم کے, کے دا کٹھے ہوتے ہیں بماریاں ضرور فیل جدو کوٹا کے اندر ظلم قا کا قانون کافر قانون چلا نواز تے بندے کٹھے ہوں ادو بیماریاں ضرور فیل جسجد واسطے بندے کٹھے ہوں ادو بیماریاں نہیں فیل دیا مولا دی طرف رحمتہ دا نزول ہو جاتا ہے چنگے چنگے لوگ آتے سن چکے لوگ آتے سن بیمار ہوئے نا بیمار تو سر شاید دیکھا ہوئے میں دیکھا بیمار ہوئے مسیا چائے نے نماز پڑھی ہے بے نے کافرانہ کا دے اندر جاؤں گے دے بیماریاں پھیل جان گیاں کوئی اپنے گردوارے دے بارے یہ گل نہ کرے کل تک دے سے مدینے دی مٹی شپا اچ آخر مدینے بھی بماریاں بھی نکل دیا نے وہ سنیاں دس ہے. کیا گیا ہے تیرے عقیدے کو ہا کیا گیا ہے سن کسم خدا کی کر کے اللہ وا گل کر رہا سا جو ہے ذرا جو بولو سب میں اپنی اکاں بیمار ہوئے نا بندے مسجد چائے نے نفل پڑے نے نفل فڑن تو بعد اپنا سینا مسجد مسجد دیا دیوار رگڑیا ہے مسجد دواروں رگڑیا ہے ذہن, اس نظریے اس رگڑا ہے کہ جدو دوائیاں کم کرنا چڑ دین اللہ سینا رگڑا جائے رب دل سکون دے چھوڑ <تصفح> تیرے میرے وڈیری میرے بڑیرے اے کہ بیمار ہوئے سمجھیا سمجھا ہوں کم چھ گئی نے ہوں دوائیاں ایتھے کم نہیں گیاں مسجد دی دیوار دے ہے مسجد دی دیوار دے نال. اپنا سینہ رگر دے سن. مولا دے دی گرفت تو بچ جے سوال یہ پیدا نہیں ہو سکتا ایک آخر درد گل سنا کے گل مکانہ درج بولو سبحان اللہ تنو اندر پتا لگے گا کہ مسلمانی کی شہدا نہ ہے اور اسان. اسان. حیثیت دے مسلمان رہ گیا ہاں شور برپا ہے دنیا سے مسلمان ہوئے نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے ہی کہیں موجود بزا میں ہو تم نصارا تو تمتن میں ہنود یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نمازو روزاؤ قربانی سب کچھ باقی ہے پر اے مسلمان تو باقی نہیں ہے کافر اپنے کفر در پکا ہے پر تمہیں اپنے اسلام کچے کافر اپنے کفر کافر اپنے کفر مضبوط ہے کافر اپنے کفر مضبوط ہے پر مسلمان اپنے امام کے اندر میں قسم نہ آخنا کوئی سکھ یہ گل نہیں اے جی ساری گرنتھ ہے اگر بندہ پڑھے تو بکھا مر جا کوئی صحیح گل نہیں کرتا کہ ساری انجیل کوئی بندہ پڑھے پا مر جائے گا ہوے مسلمان دے اکھے پوری مدینے دے لا ہوئی ایسے مردے بابا فرید بخا مر جانا اگر قرآن پڑھنے بکھے مردے دے پھر بابے فرید بابے مہرے والی ورگا بکھا مر جائے دے در تو پی پل دی دسیا جا رہا ہے وہ محمد دادر چھوڑ کے جان والا کائنات وچ ذلیل ہوتا ہے جڑا میرے نبی دے در تے کلے بال اوے او دوواں جہانہ دے اندر عزت شان والا ہے سنو سنو آخری گل کر کے گل مکانا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فاتح ایران جنہاں نے ایران دا علاقہ فتح کیتا سی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ راہ تعا نے جس وقت ایران دا علاقہ فتح کی है, है, है. ایران دا علاقہ جی تو آپ نے فتح فرمایا آپ کافی اکٹھے ہو کے آئے تو کہنے لگے سرکار ایسا تو دعوت کرنا چاہنے چاہتے ہیں کرنا چاہنے ہیں دعوت کرنا چاہے آپ نے فرمایا میرا قبول ہے میں آ جا یاد رکھو دعوت کافر بھی دے نا دعوت کافر بھی دے انکار نہیں کرنا چاہیے پر شردے کے ایمان پکا ہوئے بشر کہ ہوئے ایمان پکا ہو دی پیالی بندہ اپنا مذہب دے بی دی پیالی پی کے مذہب سی حضرت بن جمانتی فرمایا سویرے میں تیرے کو کھانا کھانے آ جا گا کافر ہجوم ہے بڑے بڑے وڈے انہوں نے بادشاہ بڑے بڑے بڑے, بڑے رئیس بڑے بڑے بڑے مالدار دنیا دار، دولت والے پیسے والے بڑے بڑے آلہ لباس والے بڑے بڑے اچھے تاج تاجہ پر میرے محمد کا گلام بے تاج بادشاہ آپ نے پھٹا پورانا لباس پایا ہوا ہے دنیا پتہ لگ جائے محمد کے گلاما ستھا مال ملتی گلاما ستھا دنیا دے نال مل دیا محمد دے نباس نال مل دیا محمد, محمد پاکی سنو سنو توجہ حضرت حجا بن جمان محمد پاک بادشاہ اللہ دے شیر حضرت حزافہ بن جوان رضی اللہ تعالیٰ لو جی جب تشریف لے کے گئے آپ کے سامنے کھانا آیا آپ کھانا تلاول فرما رہے سن اور سونے تینوں پتہ لگے گا مسلمانی دا معیار کیا ہے اسلام دا معیار کیا ہے مال جہاز کے اپنا دے ہوئے پیچھے چلنا پو گا ٹیکنالوجی لاستے کافرا دیاں پڑھائی پڑھنی پہن گیا تھی اللہ کا قرآن چھوڑنا پائے گا وہ جہاں مومل نبی دا غلام ہوں آتا کروڑ ٹیکنالوجیا ہوتے رکھا گے مال مار دیاں گے جہاز اب تھکل والے بھی دی جی شریف نعرہ غوثیہ حضرت بن جمانا لو آپ سرکار کھانا تلاول فرما رہے ہیں سرکار کھانا فرما سونا وہ جڑا زمانے دی ریت دے پیچھے اپنا اپنے وڈیا کا کردار ہی بدل چھوڑے وہ بیٹھ کے کھان دے بجائے وہ کچرا کتیا گھوڑیا وگو وہ ٹور پھر کے کھانا پھر ہوئے کھلو کے کھا کے محسوس کرے ایک منہ اپنے آپ نو مسلمان اخوا ہے حضرت بن جمانو آپ سرکار کھانا فرما رہے آپ دے ہتھوں روٹی کا لکما تھوڑا گیا آپ نے ہاتھ اگے ودھایا زمین تو لکما اٹھا واسطے آپ کے کول ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے ہاتھ بن کے آدھا آج پا لا اس لکمے نو زمین تے رہن دو نہ اٹھاو نہ اٹھاو نہ اٹھاو. اٹھاو. اٹھاو اس لکمے زمین ہے و زمین تو اٹھا اٹھا کے زمین تو اٹھا اٹھا کے کے دماغ والا سمجھا, جاندہ ہے. بھکے دین بھکے زین والا سمجھا جاندہ ہے حضرت حضیفہ بن جمان نے جدو سنیا آپ چلا لے چاہ گئے آپ نے فرمایا نترو کو سنت نبی آپ نے فرمایا زبان بند کر لے مینو بھوکے ذہن والا میں میمو قبول ہے میم بھوکے مزاج والا میں میرو قبول ہے پر میں بے دی خاطر اپنے نبی دی سنت نہیں چھوڑ سکتا انہیں پاگلوں دی خاطر اپنے نبی دی سنت نہیں چھوڑ سکتا وہ جہاں بیوی بی دی خاطر وہ نبی دی سنت کھیلیاں روڑے وہ اپنے اپنوں کس مولا نبی دا غلام اخواندا ہے وہ جڑا زمانے دے تانے تے مہنی دی وجہ دے نال مولا دے قران دی تعلیم تو دور ہو جائے او کس مولا اپنے اپنوں غلام مصطفی اخواندا ہے وہ جڑا کافراں دیاں پڑھائیاں دے پیچھے اج پاگل ہوئے نہ تھی دی عزت ویکھے نہ بہن دی عزت دی پرواہ کرے وہ اپنے اپنوں کس گلا مستفا خوانا ہے وہ جہاں گلام مستفا ہوئے گا اندا ایمان اندا اور ایمانہ نظریہ ہوئے گا نو چھڑیا جا سکتا ہے پر محمد کی سنبت نو نہیں چھوڑیا جا سکتا نار تقبیر نعرہ سال نعرہ تحقیر آخری گل گل مکان لگیا گل شریف اس نے رکھی ہوئی سی اج کل لوگوں نے گونگلو کو بو چلیا ہوئے ہے بڑا پڑھا لکھا ہے دی کی سنت ہوئے نبی دی سنت ہوشت گرد پہ جیڑی دہشت گردی دی نشانی نہ ہو دہشت گردی کی نشانی ہی حضور دی سنت بن گئی ہے سو سوکھو داری شریف رکھی ہوئی سی ان کی چاچے وادی ہونی سی چاچا آیا چاچا کہ پتر تیری دہی ہے ناراض نہ ہونا ناراض نہ ہونا تو اصل جذباتی قسم کے لوگوں کے بیٹھنا ہے نا جذباتی ہے جذبات نہیں آنا جذبات بندہ بڑھا تیری لگتا ہے ذرا داری تھوڑی جی چھوٹی ہو جائے نا ذرا بہتر ہے دہڑی تھوڑی جی چھوٹی ہو جائے تو بہتر ہے بیٹا جذبات نہیں آنا ہے سنت ہی نہ ہے بھی کوئی ہے کی خیال جی نکا دی میرے گھر ٹور دا بغیر نکا دی میرے گھر ٹور خیال ہے چاچا بڑا غصہ آیا چاچا چا سبان بند کر لوں پتہ نہیں تو میری خیرت نو ہاتھ پایا نوجوان آخر چاچا میں نکاح ہے نکاح ہے دے سنت ہی نا نکاح ہے دے سنت ہی نہ چپ ہے بھاوے سنت ہے پر تیری اس گل نال میرے اندر نو روک پہ گیا ہے تیری اس گل دیر چریج کیا ہے آپ نے وہ نوجوان آخلا چاچا جب تیرے نبی دی سنت دی گال کی گل کی میرے پی گیا ہے تو ایک رشتے کی خاطر نبی کی سنت وہ میرے تو دور کرنا چاہنا ہے میں کروڑ رشتے جدی کی نوک رکھ سکنا وا ہاں پر نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا تقبیر نار نار تحکی نارمتو شانبازمت گلابان مستبا کل مائی حق والے سن کلا ہق آئے سن کل مائی حق آن لر پیر باؤ د شر سے گل موکی ذرا زوکھ بولو سبحان اللہ ساڑا پیر بہو فرما جوں تم نہ وہ جڑے ویس فکیر بنو